اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی وے